پڑھتے میں کہ ٹھیک ہے اپنی جگہ چ پڑھوشہ کر دو میرا خیال کوئی بھی نہ کٹ کر رہا میں آپ کو پڑھنے کے پڑھنے جاؤ ٹھیک سلام